جہاد میں شامل ہوئے ان کے حوالے سے ہے ان کی عظمت اور شان کا ذکر کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ غزوہ بدر کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کیا اسباب سے جن کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا پرانے کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الانفال کی ابتدائی آیات میں اس واقعہ طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سرکار مدینہ قلب البسینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں پر یہ ناگہانی آفت کیسے پڑی کیسے یہ لوگ کفار جسے ابو جہل اور اس کے ہواری کس طرح وہ کیا ارادے اور کیا نیتیں لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے تو واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت ابو سفیان اس وقت تو ابھی ان کے پاس کافروں کے طرف تھے تو ان کا مال لے کر ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے اور بہت زیادہ منافع لے کر لوٹ رہے تھے اور ادھر کافروں میں یہ منصوبے بن رہے تھے کہ جیسے ہی وہ لوٹیں گے اور منافع اس سال بہت کثیر ہوا ہے تو ہم یہ سارا پیسہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں پر طرف کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جناب ہم لڑائی کریں گے اس پیسے کو ہم وہاں استعمال کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اس بات کی خبر ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ ان کا لشکر جو ہے اس طرح یہ جو قافلہ چالیس لوگوں پر مشتمل جو قافلہ ہے وہ ادھر سے گزرنے والا ہے تو غلاموں نے کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے مال و سباب لوٹے تھے اور آپ بھی یہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کر رہے ہیں تو ہم ان کا قافلہ لوٹیں گے اس, اس کو روکیں گے اور ان سے مال و جو ہے وہ چھین لیں گے تو جب یہ تیاریاں شروع ہو گئیں تو ادھر کا ابو سفیان کو کسی نے خبر دے دی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو انہوں نے رستہ بدل لیا اور اس ایک طرف سے ابو جہل کو پیغام بھیجوا دیا کہ ہماری مرد کو پہنچو اور خود رستہ بدل کر جب وہاں سے گزر گئے مدینہ پاک کے قریب سے تو بعد میں اس کو پیغام بھیجا کہ اب ہم بحفاظت واپس آ گئے ہیں تو تم ایسا کرو کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرنا ادھر ابو جہل نے کیا کیا بیت اللہ شیخ کی چھت پہ چڑھ کر اس نے پکارا اہل مکہ کو تو اس نے کہا کہ تمہارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے میدان میں نکلو ان کو غیرت دلائی جوش دلایا جذبہ دلایا تو نو سو پچاس لوگ جو تھے وہ تیار ہوئے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے تلواریں بھی تھیں تیر بھی تھے نیزے بھی تھے اسلحہ پورا تھا اور خوراک بھی وافر مقدار میں تھی اور وہ یہ سمجھ کر نکلے تھے کہ یہ تو چاند منٹوں کا کھیل ہے ہم ان سابقہ مستوں کو جلدی ختم کر دیں گے اس لیے وہ شراب کے گھڑے اور ناچنے گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر نکلے کہ ہم وہاں جشن منائیں گے تو ابو جہل کو جب ابو سفیان کا یہ پیغام ملا اس نے کہا کہ مرد لوگ جب نکلتے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے تو واپس نہیں لوٹتے رکتے نہیں ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے ہٹیں گے تم ایسا کرو تم یہ قافلہ کا سامان چھوڑو وہاں اور تم بھی ہمارے ساتھ جشن میں آ کر شریک ہو جانا تو یہ بات کی تو اس طرح وہ چالیس لوگ جو بعد والے تھے وہ بھی شامل ہو گئے تو یوں ان کی تعداد نو کے قریب پہنچ گئی تو اور وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی کے غلاموں کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے اور جب سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے بے سر سمانی کا عالم یہ تھا کہ کل ملا کر تین سو تیرہ کی تعداد ہے جن میں کئی بزرگ بھی ہیں جو لڑائی کے قابل نہ تھے لڑ نہیں سکتے تھے لیکن ان کا جذبہ جان اشاری دیکھیے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گفتگو ہونے لگی تو کچھ صحابہ کی وار علیہ نے پہلے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم ابو سفیان والا قافلہ ہی لے لیتے ہیں تو اس سے مال حاصل کر لیتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ابو جہل کے قافلے سے اس کے لشکر سے نمٹنا پڑے گا تو جب یہ بات ہوئی تو ممکن تھا کہ وہ جو صحابۂ کرام انصار کے تھے ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر ہوئی تھی حاضری کی مزاجی اقدس سے واقف نہ تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک طبیعت کو نہ سمجھتے تھے تو بعد نے پھر ہی اس خواہش کا اظہار کیا ایسا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے حضرت نقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر تقریر کی تھی خریانہ اکبر اور حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ نے جذبہ دلایا جب یہ جذبہ دلایا بن نسوت نے کہا رسول اللہ علیکصلام ہم آپ کے ساتھ قوم مرخا کی طرح نہیں کرنے والے جنہوں نے کہا تھا پیارے مرسا خجح و ابو کا پکوات آپ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں رسول اللہ علسلات اسلام ہمارا جواب ایسا نہ ہوگا ہمارا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاح السلام فضح و ربو کا فقاتی و انا یا رسول اللہ علیہ صلاح سلام آپ اور آپ کا رب ان کو فار سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ اور دیگر صحابہ کے نے بھی ایسی پرجوش تقریریں کیں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عز کیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے ہم وہ آپ کی ناموس پر آپ کی عظمت اور شان کے لیے بہا دیں گے تو یہ جذبہ اور یہ جناب والا ذہن لے کر وہ تین سو تیرہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام جن کے پاس کل آٹھ تلواریں تھیں اللہ و اکبر اور باقی جس کے پاس نزا ہے اس کے پاس تیر نہیں ہے جس کے پاس تیر ہے اس کے پاس بالا نہیں ہے اس کیفیت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے غلام چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و وسلم پر ان کو ناز تھا فخر تھا ان کو تیروں نیزوں اور بالوں پر بھروسہ نہیں تھا ان کو اگر بھروسہ تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پات پر تھا اس لیے وادی بدر میں جب پہنچے میدان لگنے لگے تو سرکار مدینہ سرور قلب وسیع صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن پہلے میدان بدر کا معائنہ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی و وسلم تشریف لے گئے بدر کے میدان میں صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے ابو داود شریف میں جلد دوم صفحہ آٹھ پر صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ ایک سو دو پر نسائی شریف جلد اول صفحہ دو سو چھبیس پر مشکل شریف جلد اول صفحہ پانچ سو ترتالیس پر مسرد ابودیالسی صفحہ نو پر اور امام جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ القبرہ ایک سو ننانوے پر یہ موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میدان بدر کا معائنہ فرمایا اور یہ جنگ ہونے سے ایک دن پہلے کی بات ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا ہا کا مسرا ہا ہُنا و ہا ہُنا رسول اللہ صلی اللہ وسلم رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ رکھ کر زمین پر نشان لگا دیے تمہارا یہاں فلاں کافر مرے گا یہاں فلاں کافر مرے گا یہاں فلاں کا مرے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا تو سیادی فرماتے ہیں فماں ماپا ہدومان مود یز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی نے نشان لگایا تھا کوئی ایک بھی کاہور اسے ادھر ادھر ہو کر نہیں مرا تو اب دیکھیے وہ تین سو تیرہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام اور ادھر ایک ہزار کے قریب لشکر اور پوری طاقت کے ساتھ لے اس کے باوجود ان کے ستر پہلوان مارے گئے جن میں چوبیس چوٹی کے ان کے سردار بھی شامل تھے خود ابو جہل بھی جس میں شامل تھا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نن غلاموں نے قتل کر دیا زلیل کر کے قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجھول کرین کے پیارے صحابہ کرام جن کی خدمت کر لئے جن کے ساتھ لڑنے کے لیے جن, جن کے امداد کرنے کے لیے نصرت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا اور اس میں بھی ایک حکمت کی بات دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں کیسا کمال ہے یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں مقرر فرشتے سارے عظمت و شان والے ہیں لیکن سب سے زیادہ عظمت و شان والے فرشتے وہ ہیں جو میدان بدر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ آ کر لڑے تھے تو سبب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علی بارک و بارکا وسلمہ کی خدمت میں آ کر فرشتوں کو اعزاز ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ پہلے سے رہتے تھے وہاں اور فرشتے بھی رہتے تھے فرمایا ان کو یہ فضیلت یہ مقام وہاں عرصے علائی کے سائے میں بھی نصیب نہیں ہو سکا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر نصیب ہوا ہے کہ وہ بدری فرشتے جو تھے وہ دیگر تمام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئے تو محترم حضرات یہی یہ بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے جن کی جنت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو محترم حضرات کسی ایک بھی صحابی رسول کے بارے میں جو بندہ گستاخی کی زبان دراز کرتا ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو جٹلاتا ہے اور جو سرکار صلی اللہ تعالی کے فرامین کو جٹلانے کی کوشش کرتا ہے قرآن فرماتا ہے یا پیارے محبوب سب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جٹلاتے بلاک جہاد یہ تو اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمان کہلائے مسلمانوں جیسے نام رکھے وہ بدبخت ہے اور یہ ایسے صحابہ کبار الگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے سرکار پر پیش کیے ان کے متعلق اگر کوئی شخص بد کا اظہار کرے تو اس کا اپنا بوتھا تو کالا ہو سکتا ہے اس کا نام اعمال تو مزید سے ہو سکتا ہے پر ان صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور ان کی شان کے چمکتے ہوئے سورن پر درد کا ایک لمحہ بھی نہیں ڈالا جا سک محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ الکریم کی بارجہ میں یہ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے سیدہ ارسد الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ کرام بالخصوص صحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی پاک ہستیوں اور نیک طبیتوں کا صدقہ اللہ تعالی تعالی پاک ہم سب کی حاضری اپنی بار میں قبول و منظور فرمائے مولا اللہ تعالیٰ جو کچھ تیری توفیق سے میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا سواد میرے شیخ کامل پیر تریقت حبر شرید استاد المحدسین پیر ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کرنا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اس کے علاوہ ہمارے روم کے جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں ان کے جتنے اجزاء کربا رشتے دار دوست احباب فوت ہوئے مولا کالا سب کو ان کا ثواب عطا فرما اور جتنے دوست احباب نے مجھے دعا کے واسطے کہا یا اللہ پاک سب کے جتنے اجزاء کروا رشتہ دار دوست احباب ہیں ہمارے ایک دوست کے والد محترم کا کل ختم شریف کا مولا کالا اس حوالے سے اسپیشلی ان کے لیے بھی دو آگو ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فی ان کو بھی جنت الفس میں اعلی مقام تقا فرمائے رب العزت خالق کائنات جتنے حباب نے یہاں حاضری دی اس بیان کو سننے کی سعادت حاصل کی مولا تیری تفیق سے مجھے اس بیان کو کرنے کی سعادت ملی مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور جتنے بھائی یہاں موجود ہیں یا اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما اور جو دو صحباب بھائی اس روم کو چلا رہے ہیں اس کے لیے محنت اور کوششیں کابشیں کر رہے ہیں تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ سے وفر عطا فرما رب العالمین خالق کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ کا فقط خیل ہم سب کو مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی بار بار بار, بار حاضریاں نصیب فرمائے رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح بیٹھے بیٹھے ان سب روم والوں کو ایسے ہی سجی سجائی محفل کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی کے قدمین شریفین میں جگہ نصیب فرما بلاگل ہو گئی تو جناب جو بھائی مائک سے آنا چاہتے ہیں تشریف لے آئے مائک پر اور آج کے دن کے حوالے سے بہت مہربانی جی شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا بےحد شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے تو مائیک کے پر جو بھائی آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئیں آج کے ان دونوں پاک دنوں کے پاک پاک نسبتوں کے حوالے سے جو بھائی کچھ گفتگو کہنا چاہتے ہیں تشریف لے آئے احمد بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کا ہینگ ریز ہے احمد بھائی تشریف لائیں گے اور ابھی بیچ میں فاروق بھائی کی ایک دو مرتبہ مجھے محسوس ہوا ان کا سلام بھی انہوں نے لکھا تھا شاید اور غالباً آپ نماز فراضی پڑھا پر کے آ ہوں گے شاید فاروخ بھائی یا شاید ابھی جانا ہو اگر اس کے لیے آئے ہوئے ہوں تو فاروق بھائی اگر روم میں ہیں اور مصروف نہیں ہیں تو آپ بھی آئیے گا مائک پر رزمان بھائی کا کے مجھے نظر آیا بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جگہ دے آپ اتنے مصروف ہونے کے باوجود ٹائم نکالتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی گفتگو جو ہے ان کا ذکر پاک okay, سنتے, سنتے, سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فرمائے آئیے آپ کے لیے السلام علیکم و رحمت اللہ جی وعلیکم السلام السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی حضرت رضوی صاحب آپ نے اچھے انداز میں وہ دونوں ہی ٹاپک بیان کیے ہیں Uh, میرا نہیں خیال کہ ہم ناچیز آپ کے سامنے کچھ اور اس موضوع پر بات کریں پھر سوال کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا اس ٹاپک پر مزید لوگ چاہیں تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں تو جن صحابہ اکرام کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں نیرز بھائی بہت شکریہ آپ کا بلکہ شکریہ آپ, آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں روم میں تشیف لاتے ہیں کیونکہ اہل علم کا ٹائم زیادہ قیمتی ہوتا ہے ہمارے جیسے ہارہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے جی آپ کو اللہ تعالیٰ اجرتا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دراجات بلان فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی طریقے سے پورے پراپر جو عقیدہ ہے عقیدہ حقہ جو ہے جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے یہ جی قتل اور حقیقتاً دیکھیں اگر حقیقتاً دیکھیں تو یہ صابہ کرام کا عقیدہ ہے اور کوئی بھی بات صابہ کرام کے عقیدے سے ہٹ کر نہیں ہے تو میں اس لیے حاضر ہوا تھا سوال آپ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ جن صحابہ کرام کا ڈنڈورا آج لوگ وہ پیٹتے ہیں اور ان کا کوئی عمل اور ان کا جو فیل ہے کیا صحابہ کرام کے ساتھ ملتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ادب کے پیکجر تھے صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے بیان کرتے ہیں واقعات بیان کرتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک وہ زمین پر گرنے نہ دیتے عطر کے طور پہ وہ یوز کرتے سنبھالتے اٹھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب وہ صحابی کاٹتے تو وہ ان کو اٹھاتے گرگرنے نہ دیتے سینے سے لگاتے جیبوں میں رکھتے اور وہ سنبھال سنبھال کے قدر کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو مقام کو صحابہ کرام سمجھے ہیں تو آج کے دور میں جو صحابہ کرام کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کیا وہ اس عمل پر پیرا ہیں کیا وہ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان تو صحابہ کرام مناتے رہے ہیں جہاں کہیں صحابی ملتے وہ تو تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے حضور کا تذکرہ کرنا حضور کی باتیں کرنا حضور گفتگو کرنا یہی تو سارا میلاد شریف ہے یہی تو میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے یہی کوئی تو ہوتا ہے سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوانی پڑھی جاتی ہے علماء کرام اسپیچ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے تو دیکھیں کہ یہ تو بالکل وہی طریقہ کار ہے جو سابق رام کا ہے اور پچھلے سال یو کے میں آپ دیکھیں حضرت عید صاحب دیکھیے کہ انہوں نے وہابیوں نے دیوبندیوں نے اہل حدیثوں نے انہوں نے خبیثوں نے لیفلٹس چھپا کے وہ بانٹے ہیں گلیوں میں جگہ جگہ تقسیم کیے ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شرک ہے ملاد یہ بدت ہے یہ جائز نہیں ہے یہ بدت ہے شرک ہے لوگوں کو اس طرح انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھیں کیا یہ کس منہ سے تاجدار کائنات کا قبر میں جانا ہے آقر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ انور سامنے آئے گا یہ وہابی یہ دیوبندی صحابہ سابق کا نام لینے والے کس منہ سے آق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے اور جب سوال پوچھا جائے گا قبر میں آپ جانتے ہیں تو کس منہ سے یہ جواب دیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ بنے گا کیا آپ بتائیے کہ صحابہ کرام کا نڈورا پیٹتے ہیں مگر ان کے عمل اور کال اور فیل صحابہ سے متضاد ہیں تو ان کا کبر میں جا کے کیا بنے گا ان کا تو تھوڑا سا بیان کیجئے اس بارے میں بھی اور آپ کا ٹاپک ماشاء اللہ وہ جو آپ نے منتخب کیا بہت اچھا ہے اس حوالے سے بھی دو صحباب سوال کریں ٹاپک کو لے کے چلنا چاہیں تو ضرور ہینڈ لٹ کیجیے باقی سب بھی آپ کے لیے حضرت میں مائک فری کرتا ہوں کائنڈلی آپ اس پر بات کیجیے شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد بھائی بہت شکریہ آپ نے گفتگو کو آگے بھی بڑھایا اور اس کو بڑھانے کے لیے باقی بھائیوں کو بھی موقع فراہم کر رہے ہیں تو اچھا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو سپاہی صحابہ اور اس طرح کی تنظیمیں بناتے ہیں اور صحابہ کرام عامر امیدوان کا نام لیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف نام لیتے ہیں چندے کھاتے ہیں اس نام پر ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو صحابہ کرام علیہم رجمان کے جذبہ عقیدت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے آپ نے خود بھی ماشاءاللہ مثالیں دیں تو سر بخاری شریف میں جیسے پاک موجود ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کی قطیبیت تو یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دہنے اقدت سے نکلنے والا لعاب شریف جو تھا اور بلغم مبارک جو تھی اور ناک مبارک کی صفائی کے دوران جو مبارک نکلتا تھا اس کو بھی اپنے چہروں پر ملتے تھے تو یہ سرکار کے ساتھ ان دیوانوں کی سرکار کے ساتھ باقی دیوانگی کی محبت دیکھیے دیوانگی کا انداز دیکھیے اور یہ جو صرف اور صرف صحابہ کا نام لیتے ہیں اگر ان کے عقیدوں پہ عمل پیرا ہوتے تو آج یہ کبھی فرقے نہ ہوتے اور کبھی اس طرح کی فرقے فرقیاں نئی نئی نا بنتی تو اہل سنت کو الحمد یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں جربۂ تعظیم وہی پایا جاتا ہے جو سرکار کے صحابہ کے میں پایا جاتا تھا اور آپ نے کہا کہ ان کا بنے گا کیا تو ان کو جوتے پڑیں گے انشاءاللہ قبر میں حشر میں گرزیں پڑیں گے ان کو بڑی بڑی اور ان کا جناب بہت حال خراب ہوگا کہ عمل سے بے عمل بندہ بھی جو ہے وہ آخر ایک نہ ایک دن بخشا جائے گا مسلمان ہونا شرط ہے تو جن کا عقیدہ درست نہیں ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے بس کلمہ پڑھتے تھے نام کا دکھلاوے کا اور ایک بات پر بھی عمل نہیں ہے جو کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنا ضروری تھا پھر ان کا علاج یہی ہوگا ان کو قبر میں بھی جوتے پڑیں گے اور حشر میں بھی پڑیں گے اور پھر اس کے بعد جہنم ہمیشہ ہمیشہ ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی تو اللہ پاک کا یہ کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت کے گھر میں پیدا کیا سیدی آل حضرت کے غلاموں کے گھر میں پیدا کیا اور اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ نہیں, سچا مسئلہ قطع فرمایا کہ اس کے کرم سے ممکن ہے برنا اگر خدانہ خاصہ ہمیں بھی جیسے گستاخوں میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے تو یہ رب نے ایک مہربانی فرمائی ہے اپنے حدیب پاک صلی اللہ تعالیٰ کا صدقہ اور اس کے بعد پھر یہ مہربانی فرمائی ہمیں اچھوں کا دامن نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ہم لگ گئے جن کی برکت سے عقیدے مضبوط ہو گئے ورنہ اگر خدا نہ خاصتا ان کی طرح ہم, ہم, ہم نے بھی کوئی رہبر نہ ملتا کیونکہ قرآن فرماتا میز اللہ فلاں سیدہ ولی مرشدہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے تو یہ دو مرشد ہیں سارے تو اس سبب کے ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا جو دل بھی کثیروں و یادی بھی کثیرہ یہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں ان کا آخرت کا ٹھکانا نوشتہ دیوار ہے یہ پکے جہنمی ہے اور جہنم میں جائیں گے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ انشاءاللہ شاء دنیا میں بھی موضیں کریں گے سرکار کی برکت سے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ شاء ان کی موضیں ہوں گے کوئی اور بھائی مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو اجی احمد بھائی آئیے مائک السلام علیکم جی السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی حضرت آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جواب دیا وہ جنگ بدر والا جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں آپ نے حکم فرمایا کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنے مطابق بیان کریں تو میں عرض کرتا ہوں وہ بالکل آپ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے بالکل صحیح ہے کہ جب آکا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ سے عرض کی باری تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیج تو آسمان سے رب کائنات نے واقعی وہ ان کو حکم دیا کہ فرشتوں بے شک تمہارا کام لڑنا مرنا نہیں ہے قتل کرنا یا خون بہانا فرشتوں تمہارا کام نہیں ہے مگر آج محبوب کی خاطر اپنا قانون بدل رہا ہوں جاؤ تلواریں لے لو اور جاؤ میرے محبوب کی خاطر جا کے لڑو محبوب کی رضا اس میں ہے کہ فرستے بھی جنگ لڑے تو وہ فرشتے آئے آپ نے دیکھا کہ وہ صحابہ کی تلواریں لگنے سے پہلے ان کی گردنیں کٹتی تھیں اور وہ کفار جو تھے وہ ہلاک ہوتے تھے ان کی ہلاکتیں ہوتی تھیں تو جنگے بدر جب ختم ہو گئی فرشتوں نے جتا دی تو اثر کا وقت تھا وہ بیان کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے نماز پڑھانا شروع کر دی صحابہ کرام پیچھے ہیں اور اب جبراہل امین جو فرشتوں کا لشکر لے کر آئے تھے نا انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ و اسلام تو اب نماز میں مشغول ہو گئے ہیں جس کام کے لیے رب کائنات نے بھیجا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا وہ کام تھا کہ مسلمانوں کو جنگ جتانا تو جتا دیا واپس چلتے ہیں جب جبرائیل امین فرشتوں کا لشکر لے کر مان پر پہنچے تو آواز دی گئی کہ خبردار جبرائیل امین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب سے اجازت لیے بغیر جنت کی طرف آ رہے ہیں جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں تو جب جنت کے دروازے بند ہو گئے جبرائیل امین نے عرض کی باری تالا جب یہ دروازے ہمارے لیے بند تو آواز آئی کہ جبرائیل جس کام کے لیے بھیجا تو وہ تو نے کیا مگر محبوب کی رضا بھی دیکھنی تھی نا تو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر واپس آ گیا جبرائیل جا واپس جب تک محبوب اجازت نہ دیں تو واپس پلٹ کے نہ آنا محبوب کی خاطر تو بھیجا تھا اگر جنگ جتانی ہوتی تو میں ایک امر سے جتا دیتا ایک حکم سے جتا دیتا وہ تو ان کل شہین قدیر ہے اب جبرائیل امین فرشتوں کا لشکر لے کر جب واپس آئے تو حضور علیہ فلاح و السلام اثر کی نماز میں مشغول ہیں سامنے آ سامنے این سامنے لشکر ہے پیچھے سامنے لشکر کے جبرائیل امین ہے اور آکر دو جہاں کے آگے آگے جبرائیل امین مسکرا دیے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل پر نظر پڑی حضور بھی مسکرا دیے حضور کا مسکر اس چیز کی علامت تھی کہ جبرائیل پتا چل گیا اب, اب پتا چل گیا اور جبراہیل کا مسکرانا اس چیز کی علامت تھی کہ یا رسول اللہ اجازت بن لے کر بنا اجازت چلا گیا رب کائنات نے آسمانی کائنات میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تو یہ سمائل ہو گیا جب سلام پھیرا تو اجازت دی جبرائیل امین پلٹ گئے واپس لے کے لشکر چلے گئے تو اب جو نماز تھی حضرت جو میں یہ پوائنٹ میرے بیان عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے عرض کرنے والا تھا کہ جب نماز جب ختم ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا یارسل اللہ آج آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے آپ دیکھیں کہ اس میں کیسا پوائنٹ نکل رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرانا کیوں رہے تھے اب دیکھیے کہ جو امام ہوتا ہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کا منہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا صحابہ کو پتہ کیسے چل گیا اس میں سے پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور مسکرا رہے ہیں تب تک پتا نہیں چلتا خدا کی قسم جب اپنے چہرے موڑ کر قبلہ سے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر کے تکنے نہ لگ جائیں دیکھنے نہ لگ جائیں تو صحابہ کرام تو پڑھتے رب کی نماز تھے مون کے قبلہ کی طرف ہوتے تھے مگر ان کی نگاہیں تاجدار کائنات کے چہرے پر ہوتی تھی اور ان کی نمازیں ٹوٹتی نہ تھیں آج یہ کیسے ہے وہ لوگ جو صحابہ کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صابہ کے نام کا جھنورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آئے نماز ٹوٹتی ہے ارے تمہاری نمازیں آقا کے خیال سے ٹوٹتی ہیں ادھر تاجدار کائنات کے صحابہ کی نمازیں حضور کو دیکھ کر نہیں ٹوٹتی تھی ان کی تو نمازیں دیکھ کر پکی ہوتی تھی نماز کے دوران چہرے قبلے کی طرف مگر نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف یہ تھا صحابہ رام کا جو ایمان اور طریقہ کار تو آج کل کے دور کے تو بالکل ہی لوگ جو ہیں وہ ان سے ہٹے ہوئے ہیں جو ان سے ہٹے ہوئے ہیں کہ وہ نہ وہ سُنی ہے پورے نہ وہ صحابہ رام کے قیدے پر گمراہ ہیں جی تو حضرت بس یہ قرض کرنا تھا اس میں یہ سوال یہ ایک یہی تھا کہ آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ یہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے اور کتنے وہ فرقے بن چکے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام کا دامن چھوڑ دیا ہے صحابہ کرام کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے بالکل ڈفرنٹ کر لیا ہے جی عمران بھائی غالبہ آپ میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں تو حضرت اگر آپ آنا چاہیں تو مزید بیان کر سکتے ہیں تو مائک میں فری کرتا ہوں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا علیکم علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری دیجیے جزاکم اللہ خیر بالکل صحیح کاغذ میں جب بھی یہ لوگ جس جس کا بھی نام لیتے ہیں بابا کا نام لے لیں یہ کسی کا بھی نام پر کو کوئی تنظیم لیں یا کوئی اجتماع کر لیں تو یہ صرف پیسوں کے لیے ہی کرتے ہیں اور جتنے بھی ان کے جلسے ہوتے ہیں صرف پیسوں کے لیے ہوتے ہیں اور کس کا کوئی فرض نہیں الحمد للہ شیبا یہ علیہ جماعت کا ہے اس کو جہاں بھی جدر بھی موقع ملتا ہے <تصفح> تو وہ سابق کرانجمئین کے واقعات ان کے تذکرے ان کے ذکر کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمد ماشاءاللہ اللہ نے کافی اچھا بیان کیا بندر کی حوالے سے بھی اور اللہ حوالے سے, سید حوالے سے بھائی اور بھی کوئی مائک پر آنا چاہے تو وہ مائک پر آئے کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھیں سوال نہیں بھی پوچھنا تو اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے جو کوئی کہنا چاہتے ہیں تو کچھ عرض کرے دعا نظر رکھے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی حضرت رضوی بھائی آپ سے چھوٹا سا ایک سوال ورز یہ کرنا تھا کہ وہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو مسجد درار مسجد درار بنائی تھی نا جنہوں نے خارجیوں نے جن کے عقیدے بالکل وہی عقیدے تھے کہ جو آج کل کے یہ وہابی ہیں جو بندی ہیں تلفی ہیں کے کیجے کے لوگ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسجد بنائی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرا دی تھی تو وہ دوبارہ بھی وہ بنائی انہوں نے لوگوں نے وہاں پہ نجدیوں نے دوبارہ کہ نہیں مجھے اس خبر کسی نے دی تھی میرے نالج میں تھوڑا سا آیا تھا خبر دی تھی کہ وہ مسجد انہوں نے کبیسوں نے پھر بنائی ہے اس کے بارے میں ذرا روشنی کروا دیجیے مسجد درار کے بارے میں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمد بھائی کنفرم تو مجھے علم نہیں ہے میں نے بھی اس طرح کی بات سنی ہے مدینہ شیخ الحمد حاضری تو ہوئی اللہ پاک کی تفلیق سے لیکن اس طرح کا وہاں موقع نہیں ملا یہ سنا ہے کہ وہاں یہ جو تبلیغی ہے نا ٹولہ بستروں والا یہ جاتے تھے تو جو لوگوں کو مسجد نبوی سے نکال نکال کر اس طرف لے کر جایا کرتے تھے کولاداسینا تو اس طرح کی کوئی بات سنی ہے کنفرم مجھے نہیں، ہے میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ عالم تو جاری رکھیے جناب آپ گفتگو آ جائیں کوئی اور بھائی پر سارے لوگ سو کہاں چلے گئے ہیں آئے نا آپ بھی مائک پر اچھا اچھا جناب فروخ بھائی مشروف ہیں داد سلامی کے روم ہے یہ جی جی جناب بالکل داخت سلامی کا روم ہے یہ اہل سنت کا روم ہے سرکار کے سچے غلاموں کا روم ہے تو جناب آ کوئی بھائی مائک سے اگر آنا چاہتے ہیں تو میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ سب اگر جی سنی سننی پکا تھکا ٹنا ٹن تن سننی لو میں لو لو لو بھائی یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جی تو آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو آجیں السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم لو بھائی ہمارکا آپ کے لیے فری ہے یار آ کے بتائیں آپ کو لو جو ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے سابق رام کے ساتھ ہے یا منافقین کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے ذرا اپنی محبت کا تذکرہ کر دیں تھوڑا سا آ کے عقیدے کے بارے میں اور دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں سوال کیجیے کوئی پرسنل رائے نہیں ہونی چاہیے تھینک یو السلام علیکم the teacher is I don't know. ہاللوہ قوم هاريبو قوم هاريبو قوم هاريبو محمد والا کلامہ مسکاتہ مسکاتہ بیان ارشاد هاريبو جب منرم سدہ ہے سامان ہمم بھلاوا سبا بنو دے کے جاؤ یہ اس میں مدد انو اما قوم هاريبو شمسہ فرمایا کہ ساموسرا خاطر یہ برکو شجاعہ ہے باو سامان کو سو سو ساتھ ہمارا یہ ہڈی کاما سبھا دے لے۔ سبھا دے لے۔ ہر شہدار ان کے موڑ وہ اس وجہ سے میںمے چاہے دادا تمہیں ہندو درمیش جیسے جانیے بتایا تجھے حمد ہے بدایا حمد لکھنے والے لکھتے رہے لکھتے رہیں گے کسی نے کیا لکھا کسی نے کیا لکھا اللہ وہ ہے جس نے جدر بنائے پتے بنائے اللہ وہ جس نے پیدا پہ سمندر بنائے سورج بنایا چاند بنائے تارے بنائے یہ بنایا وہ بنایا آلہ سارے پیلی کو چھوڑا ایک کا نام لیتے تھے میں جان کا ذکر ہوتا تو میں بھی تو ہوں اس کا ذکر ہوتا سارے کہتے مجھے کہاں بھول گئے اس کا ذکر ہوتا آسان کہتا مجھے حضول آ رہا اور ایسی اصل ٹسکر کیا ایسی اصل ٹسکر کیا کہ تہلی دادی ہو جائے کیوں رب نے جس نے تم جڑو ہم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم گایا اتنا سبک بھی دے رہے ہیں کہ ہم بھی کرنا تو حضور کا دامن تھام کے کرنا اللہ کی حمد بھی کرنی ہے تو رسول کو تھام کے کرنی ہے تجھے ہے خود ہاں آنکھ لگا کر سنو دل سے سنو کہ آپ کیا ایک کسی رستے غور کرو تم ہی تھام میں یہ تو ایسے ہی ہے اصل آگے مدینے والے ہیں یہ سب تو سمجھو یہ سب تو ایسے ہی ہے سدھارو آئے ہائے تم شادی میں برآ تم اتایا تم بتایا تم پہ بلایا کوئی تم سکون لایا سوال کوئی تم کون آیا میں سوال کروں آپ سوال نہیں کرو آپ کرو نا کوئی میں آپ کو میں آیا بکماری باک مری مریم ان بغیر ماں باپ کے آئے آئے علیہ السلام کو دیکھ اور آنے والی یو بھی ایک مرد کی سے آئیں حضرت پسی ہرتے دیکھیں اللہ تعالیٰ تھا آنے والا یوں بھی آیا کہ بغیر باپ کے آیا حضرت تین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے آنے والے ماں باپ دونوں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں فرما دیا سونا وہ کماری کمر کا دم مگر میں نہ وہی سب سے ابھی لایا ایک بات پھر کہہ رہا ہوں بات وہی ہے بات وہی ہے وہی پھر کہہ رہا ہوں لیکن پھر کہنے سے پہلے کہوں گا پوچھوں گا بتاؤ عقیدہ کون سا رکھنا ہے عقیدہ کس کا ہونا چاہیے میر کا کے کن کا جبیر کا عقیدہ کے چھوٹے بھائی کی سلوار بڑے بھائی کا گردا کا ماتے پہ بن آپ ہماری جان جان سر مڑا ہوا سر پڑھے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا سا. لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمی حرکتوں پہ ندی مجھے چونا خالا تجھ کو رنگ رخار کھاتے ہیں پیلی حلوا حلوا سرکار آئے کرم سے دیکھو تم جدیوں کو है تو دیو راگ بندہ ہے سلیل کندا لے بہن تیری پاطر تو ہر کیا کرے دن میں ہے بھرا ہوا عمداللہ بھرا رہے گا ہم تو نفرت ہے جو حضور ہمارا ہو ہی ہو ہی نہیں کر ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا اللہ کوئی برسا کون آیا مگر آ میں کر جایا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے جمیل والا کون سا جمیل والا کھانا پھر نام تو خانہ پھون کیا نام کیا خانہ پھوم نام ہو جی کیا نام ہے گنگویٹو نام ہمارے بزرگوں کو نام لیتے نوری داد آرول شاہب رت اللہ شاہم دادما سید العلماء نام دیکھو نام ادھر اشر نام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ سب سے رکھا اور یہ ایسے بزرگ ہے جن کے لیے آرام دیتے ہے کہ ایسے کیسے آگاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے بہت والے سرکاروں کے عقیدہ کون سا رکھنا ہے یہ نام نہاد بولوں کا کہ جنگی والا جملی والا رکھنا ہے نا سنو اکیلا جمیر سے پوچھا ماں نے پوچھا ماں مر سکتا جمیر نے بہت دیکھا گھوما بھی ادھر ادھر ادھر یہ تو بتا کوئی میرے جیسا دیکھا کوئی میری طرح دیکھا کوئی میرے ہسٹ دیکھا کوئی دیکھا جب کر رسول اللہ میں نے مشرق کے مغرب دیکھے شمال جنوب چپا چپا چاندال میرے آقا آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے جیل کہہ رہے کوئی نہیں تو یہ کہتے بڑے بھائی کی طرح بات اس کی مان لیے کہ جل ہیل کی جل में کی سدرا والے کی عالت को کہتے مجموعن کو پورے مجموعن کو ڈھائی متروں <تصفح> جناب خالد بھائی یہ سوال آج جا کر کسی بھابھی سے کر رہے ہیں؟ یہ ہم سے کہاں کر رہے ہیں آپ یہ سوال آج کسی بھابھی سے پوچھے جا کر ہاں آ جائیں فضان رضا بھائی تشریف لائیے آپ مر تو ہے نی وعلیکم و, و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جی حضرت بزمیر رضا روم میں ہیں مائک پر آئے حضرت اپنے روم میں حضرت آپ روم میں ہیں اچھا ہے اچھا اچھا اچھا میں کیا میں اعتماد کر سکتا ہوں کل آپ اجازت دیں تو ئی کیا سو لو سل مئی یا حبیب اللہ ملیکیا ن سولہ وسلم علیکہ حبیب اللہ کنات سرکار کی پڑتا ہوں میں نت سر کار کی پرتا ہوں میں بس اسی پات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی آکا تیرا نام وسیلہ ہے میرا تیرا نام وسیلا ہے میرا رنجو گم بھی سیناحط ہوگی ایک تیران وسیلا ہے میرا تیرا نام وسیلا ہے میرا رنجوغم میں بھی سینا تیراحت ہوگی کبھی آسین کبی تو ہے کبھی وایا کبھی آسین کبی لایا ارے جس کی قسم میں میرا رب کھاتا ہے جس کے قص میں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی ع تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجو غم میں بھی سین تک ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھے ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی ابر کا خوف نہ رکھنا اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کار کے چہرے کی زی عارت ہوگی وہاں سرکار کار کی چہرے کسی عرت ہوگی ارے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے خرد میں بس وہی وہ جا سکتا ہے خلد میں بس وہی وہ جا سکتا ہے جس کو ہس نکنان کی اجازت ہوگی آقا تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنجوغ میں بھی سینا مساحت بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا پھر مجھے اے شاہ بہ رو پے مدینے میں پہ مدینے میں بلالوں پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوں آؤں تیرے تئے پر مدینے میں میں پھر روتا ہوں آؤں تیرے تئے پے مدین ین کر اتا کہ کی اجازت یا رسول اللہ اتا کہ دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں سب سے گمب ریا رتیا رسو اول کروں میں سب گن پد کی ریا رتیا رسو او ل اسی سلور کا واستاجوں میں ریمول مرشد ہے آکا اسی خاجہ پیا کا واس تاجو میں ریم الشد ہے آکا اسی احمد رضا کا واسطاجو میں ری مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محابتیا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محابتیا رسول اللہ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعدت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعدت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو تے مدینے میں صحابہ کا گدا ہوا خادم صاب گداہوری بے کا خ در سہاب گداہوں اور احیب کا خادم یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ میں ہو سننی رہوں سننی مرو سننی مدینے میں آکا میں ہو سنی رہو سنی مرو مدینے میں پاک میں بن جا ترپتیا رسول اللہ بکیے پاک میں بن جائے تر پتیا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرایا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے یار اللہ میرے مرشد آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر میرے مرشد آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر عطا دوں پھر مدینے کی سادتیہ رسول اللہ اتادو فی مدی نیکی سادتیا رسول اللہ اسی غسل ورا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے آقا اسی غسل ورا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے آقا اسی جا پیا کا واسطہ جو میں مرشد ہے آمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول ات مدینے کی جا ستیہ رسول اللہ کرو میں سبز گنبد کی یا رسول اللہ کرو میں سبز گنبد کی زيادة يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أتزاكم الله السلام عليكم الله تعالى ذلك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 I mean, I'm I जय آپ کا بھی کرم کر دیکھیے گا کے پی گئی کلین